الحمد للہ رب سید اما بعد باللہ من بسم اللہ الرحمن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فلم منظوقیت علیہ یعنی بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پہ درد پاک نہ پڑھا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علا مسمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاۃ اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین ہے سر معاشرہ مثالی معاشرہ بنتا ہے افراد سے مثالی معاشرہ بنے گا مثالی افراد سے اور جو ہے اس کے اندر گھر کا بہت زیادہ ایک رول ہے مثالی گھرانہ ہوگا مثالی افراد ہوں گے تو معاشرہ بنے گا مثالی معاشرہ ہم دیکھتے ہیں میرے مدرسہ ناظرین کہ لوگوں کے مزاج طرح طرح کے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر جو رشتے ہوتے ہیں یہ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں یعنی گھر کے اندر شوہر بھی ہوتا ہے بیوی بھی ہوتی ہے باپ بھی ہوتا ہے بیٹا بھی ہوتا ہے اولاد بھی ہوتی ہے اور کچھ دیگر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں دادا دادی بھی بعض اوقات گھر پہ ہوتے ہیں تو آج جو ہے وہ ہم اس گھر کی جو اکائی ہے اس کی ایک فرد کو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران تاری حاصلہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ شاء نگران شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے شوہر مثالی ہوگا تو ان شاء اللہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اب شوہر مثالی کیسے بنے گا یہ پوچھیں گے نگرانی شرا سے جی العالمین گیری والسلام للہ رب علی السید المرسلین شوہر مثالی بنے گا جب وہ سرکاریں دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری سیرت کو پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے اپنے گھریلو زندگی کو کس انداز سے گزارا میں یہاں آپ کے مدنی پھولوں کو مزید آگے لے جانے سے پہلے ایک اور بات بھی مدنی چینل کے ناظرین سے کہہ دوں کہ اس موضوع پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں میسج بھی کر سکتے ہیں اور جتنے ذرائع مدنی چینل نے آپ کے لیے اوپن رکھے ہیں جیسے واٹس ایپ ہے ٹیلی گرام ہے فیڈ بیک ایٹ ہے دیگر ذرائع ہیں آپ ان سب پر کال کے ذریعے سے میسیجز کے ذریعے سے اس موضوع کے حوالے سے شامل رہ سکتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے زبردست سلسلہ ہے کہ میسج کر سکتی ہیں جن کے پاس اویلیبل ہے تو میسج کے ذریعے سے بھی سلسلے میں شامل رہا جا سکتا ہے انشاءاللہ آج آپ کے میسیجز بالخصوص ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے جی سر اسلامی بہنوں کے لیے سہولت یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو سوال کرنا ہے یا جو بات پہنچانی وہ اپنے جو گھر کے مدنی مننے یا مدنی منیاں ہوتی ہیں جو پراپرلی اپنی آڈیو دے سکتی ہیں آواز دے سکتی ہیں ان کے ذریعے بھی وہ اپنی آواز اپنا سوال یا اپنے جذبات ہم تک پہنچا سکتی ہیں کیونکہ جو موضوع چھیڑا ہے ابھی یہ تھوڑا ہے کیونکہ جس سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نام سکھائے راز میں رکھا جائے گا نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اسلائی بہنوں کو وہ بنٹے یا امے کر کے ہمارے یہاں نام چلتا ہے یہ بھی ایک حیا کا تقاضا ہے سبحان اللہ اور ایسے پرفتن دور میں جہاں جگہ جگہ حیا کے جنازے نکلتے چلے جا رہے اللہ اللہ ہیں ایسے میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ حیا کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اللہ کریم ہماری مدد فرمائے آمین تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی جو پیاری سیرت ہے اس میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کس انداز پر رہا کرتے تھے جنہیں ہم اپنی امہات المومنین کہتے ہیں تمام مومنوں کی مائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح فرمائے تھے اور ایک سے زیادہ کو آپ نے اپنی زوجیت کا مطلب آپ کی گھر کی یا آپ کی زوجہ بننے کا شرف عطا فرمایا تھا اور سب بعض خصوصیات خسائش مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہیں لیکن جو گھر گھرستی کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے امہ تو مومنین کے ذریعے پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے تو اگر وہ انداز اختیار کیا جائے تو ایک شوہر مثالی شوہر بن سکتا ہے سبحان اللہ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک چیز جو معاشرے کے اندر ہے ہو جی میں بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ ہے ہی ایسی تو مجھے مسکرانا مسکرانا ویسے سنت بھی ہے ضروری تھی کہ وجہ ہو تو ہی بندہ مسکر مسکرانہ سنت ہے یہ تو میں نہیں کہہ رہا میں تو ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں مسکرانا سنت ہے مسکرانہ بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ ہے تھوڑی اسی طرح کی دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ معاشرے کے تمامی افراد کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا دیکھیں انسان ہوتا ہے بندے سے شوہر کی نمائندگی یوں ہو سکتی ہے کہ شوہر بولے جی میں جی ابھی تو میں ظاہر سی بات ہے شوہر کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں شوہر جو ہے وہ بولے کہ جی دیکھیں میں ایک آدمی ہوں اور میرے اندر, اندر ہوتا آدمی جی है. اور میرے اندر جو ہے وہ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں اور کمیاں بھی ہوتی ہیں اب ہر ایک کو راضی نہیں رکھا جا سکتا تو میں تو مثالی بن نہیں سکتا ایک کو راضی کروں گا دوسرا ناراض دوسرے کو راضی کروں گا تیسرا ناراض تیسرے کو راضی کروں گا تو پہلا پھر ناراض میں تو مثالی ہی کیسے بن سکتا ہوں مثال دی جائے भी دیکھو ہر ایک کو راضی رکھنا یا نہ رکھنا نہیں ہو تو شوہر فی الحال تو ان کے گھر کی بات کرے نا محلے کی تو بات نہیں کر رہے نا گھر کے اندر بھی تو والے کی بات نہیں کر رہے اس محلے کے دودھ والے کی بات نہیں کر رہے یہ تو بات نہیں کرے گھر کی چار تیواری کی سلمان بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمارے سائڈ فرینڈ بنایا جاتا ہے ہمارے کو انور بولتے ہیں ٹھیک ہے انور انور جو دلہے کے ساتھ چلتا رہتا ہے اس کے منہ کو رومال رکھوا دے کانس کا کم کھلوا دے وہ ایک ہی دین ہوتا ہے اس کو چلنے کا طریقہ سکھا رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ شادی سے قبل اس مرد نے اس لڑکے نے ایز اے ہسبینڈ شوہر اپنی کیا ذمہ داریوں کو پڑھا اسلام اسلام دین کا ایک نکاح کا بارے میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث موجود ہے کہ نکاح کرو کہ اس سے تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے کے معاملے میں خدا سے ڈرو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمائے اور نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی نکاح کے فضائل ہیں جی شادی سے کس قدر برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور یہ پورا ایک باب ہے, یعنی نکاح یہ بھی حدیث باق یعنی باق ہے پورا باب ہے اگر کبھی کسی وقت نکاح پر بھی موضوع چلانا تو اپنے انشاءاللہ مدنی پھول کی اور حدیثوں کی گفی کافی ہم اس میں مواد دے سکتے ہیں لیکن جی جی میں یہ جی کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں اگر ہم پڑھیں تو شوہر کے حوالے سے اس گھر کے سربراہ کے حوالے سے واضح احکامات اور واضح رہنمائی موجود ہے شوہر کے متعلق حدیثوں میں بھی کافی سارے رہنمائی موجود ہے اور حقوق زوجین جب یہاں پڑھے گا نا حقوق زوجین لکھا ہوتا ہے دونوں کے حقوق یعنی بی بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر کے بھی حقوق ہیں تو بیوی بی کو تو سمجھا کر بھیج دیا گیا کہ شوہر کے حقوق بہت ہوتے ہیں کیا ہوا شوہر کے حقوق بہت ہوتے ہیں ہاں شور کے حقوق وہ ہیں اگر سدا کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ مرد کو سدا کرے شور کو سدھا کرے مگر سدھا کسی کے لیے جائز नहीं. نہیں ہے تو یہ دو جملے سکھا کر لڑکی کو بھی بھیج دیا لڑکے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ لڑکی کے یعنی دلہن کے یا بیوی کے حقوق کیا ہیں اس نے پڑھائی کچھ نہیں ہے تو وہ مثالی شوہر کیسے بن سکتا ہے ایک علم ہی نہیں ہے ایک شخص کو کہ میری ذمہ داری کیونکہ دیکھے آپ مثالی کب بنیں گے اب رول ماڈل کب بنیں گے جب آپ کے پاس آپ کے اس عمل کی کوئی لائن آف ڈائریکشن تو ہوگی آپ تو اپنے والد صاحب کو دیکھ کر سمجھتے کہ شور ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے हुँ. یا دادا کو دیکھا تو شور ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی کو دیکھا کہ شور ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں ایسا بات چیزیں صحیح ہیں بات چیزیں غلط ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا انداز ایسا ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھ دیکھ نماز سیکھی ہے ٹھیک ہے ایک میجورٹی وہ ہے جو لوگوں کو دیکھ کر نمازی بنی ہے اس نے کبھی جا کر نماز سیکھی نہیں ہے اب اس نے مثال کے طور پر رکو اور سجود کسی حد تک دیکھ, دیکھ کر کر بھی لیے تو آیا وہ رکوع واقعی فرض ادا کر رہا ہے یا وہ سجدے سے واقعی فرض ادا ہو رہا ہے یا اس کا اس کی پتہ نہیں ہوگا اچھا پھر رکوع اور سجود اور انتقالات جو ارکان جو ہوتے ہیں دیگر جو ارکان ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی تو کچھ تسبیحات اور کراطت اور تلاوت بھی تو ہے جی بالکل وہ تو سیکھی نہیں ہے تو جس طرح ہم سیکھ سیکھ کر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اکثریت کہہ سکتا ہوں نمازیوں کی جن کی نمازیں درست نہیں ہیں تو اسی طرح بندہ دیکھ دیکھ کر ہی دلہا بن گیا دیکھ دیکھ کر شور بن گیا ہے اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں تو وہ مثالی شور کیسے بنے گا پھر اس کو کہاں سے آپ لے کر دے دیتے ہو کہ وہ اب یہاں تو ایسی بات ہے کہ کس نے چٹکلا بتایا کہ شور کو جو ہے نا بڑا تیار کر کے نا ذہنی طور پر دیکھ پینی رات جو نا اپنا وہ سکہ بٹھانا ہے زندگی بڈرتی رہے گی کہ کیا بولے ہم نے جو ہے نا اس روم کمرے کے اندر ایک مرغا رکھا ہے مرغا یا پتہ نہیں بلی رکھی ہے نا اس کو یوں کچھ کر کے کرا کر رکھی ہے ٹھیک ہے تو نے جاتے ہی جب وہ تجھے نظر آئے نا تو اس کے سامنے جا کر گردن موڑ دینا نا گردن موڑ کر پھینک دینا تو پہلی رات کو تیری بہادری کا تیری مردانگی کا سکہ بیٹھ جائے گا وہ آجا ہاں وہاں وہ گیا کمرے میں اب کمرے میں گئے تو اس کو وہ نظر ہی نہ ہوئے کوئی موہ ماں کوئی چوچوں چون کی آواز کو نظر ہی نہ آئے وہ ڈھونڈے تو وہ دلہن نے پوچھا کہ حضور کیا تلاش کر رہے ہیں کیا وہ بتایا تھا کچھ وہ بلی کو کمرے میں ہوگی میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں اچھا وہ وہ تو میں نے موڑ کر توڑ کر کونے میں رکھ دی ہے آپ میں یہ ارد کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں آپ موڈ خراب کریں میں یہ ارد کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایک دوسرے کو روپ میں لینے کی اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری جتانے کا معاملہ ہے ہی نہیں کیوں کہ ہم نے شادی کی مقابلہ نہیں کیا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرف لوگ جا رہے ہیں؟ یعنی میں, میں نے جو یہ ابھی کہا نا کہ ایسا مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بات زندگی کی ابتدا ہے اور زندگی کی ابتدا نہیں کیا خیالات تصورات اور کیا مطلب یہ تربیت کیسے بنے گا حضور؟ یہ لو... سلمان بھائی تربیت نہیں ہے میں نے آپ کو کیا اس کی کہ جب شوہر کا شروع سے یہ ذہن ہے کہ میں نے اپنی حاکمیت کو اپنے روب اور اپنے دبدبے سے بٹھانا ہے اور مطلب میں نے مطلب اپنی ہی چلنی ہے اس کی چلنی دینی اور جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں ایک سینٹینس ہے مائی شیپ مائی آڈر ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوتا ایک میچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گھر چلتا ہے جیسے میں نے عرض کی نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے پاک اب مجھے بتائیے کتنے شوہر ایسے ہیں کہ جو گھر میں آتے ہیں تو اپنے جوتے وہیں اتارتے ہیں یا جوتے اتارنے کی جگہ چپل جوتے نہیں ان کی تو مرضی ہے جہاں آئیں گے رکھ دیں گے وہ تو بیوی بی کی ذمہ داری ہے نا کہ جوتے اٹھا کر اس کے صحیح جگہ پر رکھے گے تو کتنے سے شوہر ہیں جو گھر پر آ کر موزے اگر پہنتے ہیں تو موزے اتار کر اس کو تمیز کے ساتھ سیدھے کر کے موزے تو الٹے اتارتے ہیں اتارنے والے موزے اگر الٹے بھی تم نے اتارتے حالانکہ موزے سیدھے اتر سکتے ہیں جو موزے سیدھے پہن تو موزے سیدھے اتر بھی سکتے ہیں اور ایٹیکٹس یہ ہے کہ موزے کو سیدھا اتار دیا جائے آپ انگلیوں سے اس کو کھینچیں گے تو وہ نکل آئے گا سیدھا باہر اس کو اوپر سے موڑ چوڑ کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ لوگوں کو کپڑے بھی پہننے دیکھ دیکھ کر کپڑے پہننے کے وہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب موزے اتار کر سہیوں پھینک دیے کیونکہ موزے اٹھا کر جوتے میں ڈالنا تو اس کی ذمہ دار اچھا صبح جوتے کر کے نہ ملے میرے موزے کا ہے اب وہ بول دے کہ آپ کے موزے سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا تو موڈ خراب ہو جائے گا کہ تو میرے موجے صحیح کرنے کے لیے نہیں آئیے نہیں ابھی ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے اس کے بعد اب نمائندگی فرمائیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے اگر اپنے مثاقتوں پر چادر یا کپڑے یا کچھ بھی اگر اتار کر رکھنے ہیں تو اس نے تو اتار کر پھینکنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ کام میری زوجہ کرے گی میری بیوی کرے گی میرے بچوں کی امی کرے گی یہ میرا کام نہیں ہے اچھا گھر میں کوئی صاف صفائی کرنی ہے کوئی صرف ستھرائی کرنی ہے کوئی ایسی اور کچھ کام کرنا ہے یہ اس کا کام نہیں ہے یہ کبھی بھی مطلب آپ اس کو نہیں دیکھیں گے اس نے مطلب وہ جو بیچ کی سینٹر ٹیبل ہوتی ہے کبھی اس نے کپڑا لے کر سینٹر ٹیبل پہ چائے کا دھبا ہے نا یہ شور سامنے کبھی چائے کا دھبا بھی صاف کیا ہو بلکہ یہ آواز دے گا ذرا آنا ہاں ارے بے وقوف پڑا تو گھیلا لاتی اور اس کو کیا پتا کس نے بلایا میرے سر کے تاج نے وہ جیسا جس جس لائی جا کپڑا گھیلا کر کے لا بے وقوف کہیں کی اب یہ, یہ سننے کے لیے دیوی ہے ایسا شور کبھی بھی ساری شور بنے گا جس نے اس انداز پر ایٹیکیٹس اپنے یوز کیے ہوئے ہیں اس کا کام بھی اس کو ذلیل کرتے رہنا ہے اس کا کام بھی اس کو رسوا کرتے رہنا ہے اس کا کام بھی اس, کو اس کو مطلب کہ ڈیگریٹ کرتے رہنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس کو مطلب اگر کوئی دیکھ لیا مثال دیتا ہوں اگر ایک شوہر دیکھتا ہے کہ اب میری ٹیبل کے اوپر یا زمین پر کوئی ایسی چیز نشان یا دھبا پڑ گیا اگر وہ باورچی خانے میں کہیں جا کر کپڑا لے کر اس کو گیلا کر کر اگر دھبے کو صاف کر لے گا تو یہ شوہر صاحب کی عزت میں کیا کمی آ جائے گی یہ کیوں سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے اب آئیے دوسری طرف پیارے آقا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے پڑھا آقا آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ اپنا حصہ ملایا کرتے سبحان تھے یعنی یہاں تک لکھے کہ عام آدمی کی طرح آپ اپنے گھر کے کام کاج میں اپنا حصہ ملے سرکار کی شان تو کچھ اور ہے کہ وہ ہے نا کہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ ربیعی اللہ تعالیٰ نے جانتی تھی کہ یہ جن سے میرا نکاح ہوا یہ محمد الرسول اللہ <سلام> ہیں صلی اللہ تعالی <سلام> <اللہ علیہ وسلم> کے رسول ہیں <سلام> <سلام> آپ کی زوجہ ہماری امات البن یہ جانتی تھیں اگرچہ خد، خد، ربی <سلام> اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے لیکن آقا نے نب، نبوت کے اس وقت اعلان نہیں فرمایا تھا حکم نہیں ہوا تھا لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تب بھی وہ آپ کے نکاح میں تھی نا اور اس وقت وہ جس انداز میں لے کے چلتے تھا تو وہ جانتی تھیں لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خوبصورت انداز سے آپ دیکھیے کہ مطلب کہ اپنے جوتے کے قسمے درست کر لینا یار اللہ اللہ اللہ اللہ آپ اللہ کیا کہتے ہیں آئے آئے آئے آئے کپڑوں کو لگا لینا اچھا اپنے مطلب وہ دودھ دھو لینا اللہ اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کردار مبارک سے کیا یہ افعال و یہ اعمال کیا یہ ثابت نہیں ہیں ثابت تو کیا ہمارا آج کا شوہر باقاعدو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتوں کی بات کرے نبی پاک کی سیرت کی بات کرے کیا اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو گھر گھرستی کی جو زندگی تھی اللہ اللہ یہ جو گھر کے اندر کی جو زندگی تھی یہ جو خوش طبعی والی جو زندگی یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبادت کرنی ہے اور عزد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے کہ عائشہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ اپنے رب کی عبادت کر لو، اللہ یہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے یہاں کیوں نہیں ہیں ہمارے یہاں مردوں کے اندر آپ جس مثالی شوہر کی بات کر رہے ہیں مثالی شوہر بنے گا تب جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان جملہ اوساف اور ان جملہ کردار کو اپنی شخصیت میں لے گا اور انکساری کرے گا عجزی کرے گا آپ دیکھیں آپ بات آپ کی بات جو آپ سمجھا رہے ہیں نا جی اس سے تو ڈس ایگری کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ آپ تو وہی بتا رہے ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں لیکن آپ دیکھیں نا جی ایک بندہ جو بچارہ حالات کی چکی میں پس رہا ہے وہ باہر بھی آج دن کی ساری کر رہا ہے یا اس کو کرنی پڑ رہی ہے جو بھی ہے گھر پہ بھی آگے وہ آج دین کی ساری کرتا رہے یعنی اس کی کوئی بات ہی نہ سنے یہ اگر کسی کو کوئی کڑوا لفظ اگر بول ہی دیا نہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے لیکن اگر بول ہی دیا ہے اس کو بھی تو آگے سے سننے کو ملتی ہے مثالی بیوی بی کے تو ہم نے موضوع نہیں لیا نا ابھی نہیں دیکھیں مکس نہ کریں ہم انشاءاللہ شاء وجل مثالی بیوی بی کا موضوع لیں گے اس لیے کوئی شوہر یہ نہ سمجھے گا یار یہ بیوی بی کو تو بولی کو چیز ہے آج ہم وہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جب نماز کا وقت جب نماز کا ہم بیان کریں گے نا جی تو ظاہر زکوٰۃ کی فرضیت کے تو احکام نہیں نا نہ بتائیں گے جی روزے کے تو حکام نہیں نہ بتائیں گے جب نماز کی بات چلے گی تو نماز کی شرائط نماز کی فرائض بتائی جائیں گی نا آج اب اگر شوہر صاحب کی باری آئیے تو صبر سے تاہمل سے ذرا سنیے اتنا ضرور کہہ میں وہ اسلامی بہنیں کہ جو اس مدنی چینل پر دیکھ رہی ہیں جن کے شوہر ان کے بچوں کے ابو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں ہرگیز یہ بات لائق نہیں ہے کہ اس موضوع کو سن کر وہ ان کو ٹیڑھی نظروں سے یا تکلیف دے نظروں سے دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گی آپ کا یہ جملہ بھی ہوگا نا سنو Hmm. تو نہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ آپ یہ جو کر رہی ہیں نا تو یہ آپ کی شرافت کے خلاف ہے بیویاں ایسے نہیں ہوتی آپ یوں سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نا ہم عرض کر رہے ہیں مگر آپ تو اپنا کردار ستھرا سنبھال کے رکھیں گی نا آپ تو اپنے اخلاق کو اور اپنی جو ذمہ داری ہے جو ایک وہ جو انشاءاللہ باری آئے گی اس کو تو سنبھال کے رکھیں گے تو ایسا نہ ہو اب ڈسبینس مت ہونے دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت تو پانی پھر جائے اور وہ بولے کہ یہ اس کے لیے سمجھا رہا ہے عمران اس کے لیے میں اس کے ساتھ یہ کروں گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر طوفان ہے یا آفت ہے یا کیا ہے اب ایسا تو آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالیں نا پھر آپ نہ کریں ویسے ہی ویسے ہی ایک بات ارج کر دوں شوہر اگر غلط بھی ہے زیادتی بھی کرتا ہے نا تب بھی بیوی کو اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کا حق ہے ہی نہیں وہ صرف صبر کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید رکھے گی بلکہ میں تو ایک بات کرتا ہی چلا جاؤں تاکہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے ورنہ گھر میں ایسا نہیں مسئلے پیدا ہو جائیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے گا نا اللہ تعالیٰ اسے ریو علیہ السلام جیسا صبر کا سواب بتا پا رہا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے گی اللہ تعالیٰ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے صبر کا سواب بتا پاتا تو یہ دونوں تو آپ دونوں کا سوائے صبر کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو شوہر صاحب ہیں ان کو ہم اس ٹریک پر لے کر آئیں کہ وہ گھر میں آپ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اور کچھ گھر کے کام کاج میں آپ کا حصہ ملائے تاکہ آپ کو راحت اور آپ کو سکون ہو اور وہ اگر ترش انداز یا سخت انداز میں اگر وہ کلام کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ نرم ہو جائیں تھوڑی سختی کڑوا اچھا سوری تو یہ وہ تو یہ کھٹا پن نہیں ہونا چاہیے کھانا تھوڑی ہے نمکین ومکین سب مکس کریں گے بول ہیں مٹھائی چلتا ہے تو یہ ہے اگر آپ تعاون کریں گی اور آپ ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیں گی کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ تو وہ تو آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ان کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی صورت نکل آئے میسج آیا حضور, میرے کھانے میں بہت نقص نکالے جاتے ہیں بہت نقص نکالتے ہیں میں بہت پریشان ہوں میری رہنمائی کریں اس کا طریقہ آآ آآ یہ ہے کہ آپ نقص نکالتے ہیں تو ایک دفعہ کوئی تسلی کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ کو کس معیار کا کھانا بنا کر دوں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے معیار کے مطابق ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب جب بھی آپ سے پوچھے نا تو آپ کہنا کہ اگر اجازت دو اور آپ کے اندر بھی لڑنے جگڑنے کی نہیں یوں جھارنے کی عادت نہیں ہے تو آپ کہیں گے پھر اگر اجازت ہو تو ایک آدھ مردہ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانے میں شریک ہو جاتا ہوں پکانے میں تاکہ پھر ہم باہمی مشورے سے کوئی ڈش بنا لیں تو وہ کہ آپ تو یہ اگر ڈانٹنا جھارنا ٹوکنا اور بات بات پر اگر کرنا تو پھر تو باورچی خانے کا رُخ نہیں کیجیے گا تو اچھا ہے ایسا نہ ہو کہ ادھر آگ ویسے چل رہی ہوتی ہے اور مدد تپش بڑھ جائے گی تو ایسا کوئی معاملہ کر لیں کہ بیڈ کوئی میچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ترقی بنا لیں اور ایک اچھا سا ایک ریسیپی آپ کی بن جائے اور اس کے حساب سے پھر کھانا اب دیکھیں میں شور صاحب سے عرض کروں گا جو بچوں کے ابو ہوتے ہیں کہ آپ صرف یہی سوچتے ہیں کہ میری پسند کا کھانا آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کھانا اس کی پسند کا بھی تو ہونا چاہیے بھوک اس کو بھی تو لگتی ہے وہ بھی تو انسانوں کو گھاس تو نہیں نہ کھائے گی کھانا ہی کھائے گی تو اس کی پسند کا بھی تو کھانا ہو سکتا ہے اس کی ٹیسٹ کا ہم خیال نہیں رکھیں گے اس کے ٹیسٹ کی ہم پرواہ نہیں کریں گے تو یہ بھی تو درست نہیں ہے نا آپ اس سے کبھی یہ بھی تو پوچھیں آپ کو کون سا ٹیسٹ پسند ہے چلے جو آپ کو ٹیسٹ پسند ہے نا میں بھی کوشش کرتا ہوں میں بھی ویسا ٹیسٹ کر لیتا ہوں اللہ یعنی وہ ہی قربانی کر کے ٹیسٹ میں ڈھلے آپ کی بات کر رہے ہیں جی یہ کیسے ہوگا یہ یہ ایسے ہوگا جیسے میں بولنا ہوں بولنے میں کیا جاتا ہے تو پیسے ویسے تھوڑی لگتے ہیں اللہ اللہ کیا کیا پیاری بات تھی اگر اس ایک مثال دیتا ہوں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں فار ایگزامپل بڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو آئی اس نے بڑے کا گوشت بیچاری کو چلتا نہیں وہ چھوٹے کا گوشت کھاتی ہے فار ایگزامپل تو اب اگر مثال دیتا ہوں اگر آپ کے گھر میں بڑے کی جگہ چھوٹے کے گوشت کو آپ ریواج دے دیتے ہو تو اچھا ہے اسی کو بڑے کا گوشت کھانے کا عادی بنانے سے اچھا ہے کہ آپ چھوٹے کا گوشت کھاتی بن جائیں آپ بولو کہ مہنگا بہت ہے تو چلو اگر وہ چھوٹے کے بڑے کو دو بڑے کو چھوٹا کر دو کچھ انڈرسٹینڈنگ سے کام لیں وہ بھی اپنے ماں باپ کا سترہ اٹھارہ بیس سال والا گھر چھوڑ کر آئیے اس کے ساتھ کو بھی بل لانی چاہیے مدینہ مدینہ بڑی بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں اور واقعی ایسے مدنی فول بیان ہو رہے ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو گھرانہ مثالی گھرانہ بنے گا اور یقیناً بھائی, بھائی بیوی کو پانی پلانے میں ثباب ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ کو ثباب ہے یار مطلب ہر تر جگر میں اجر ہے سبحان کتے, کی, کتے کو پانی پلانے والے کی مقصرت بلی پر رحم کرنے والے کی مغفرت اللہ اللہ تکلیف دے شے مسلمانوں سے ہٹا دینے والے کی مغفرت تو کیا یہ وہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ اس سے سلوک کریں اور اللہ سے امید رکھے کہ یا اللہ میں اس کے ساتھ تیری بندی ہے اور میں نے تیرے نام سے اس کو حاصل کیا ہے نکاح کیا ہے تو میں تیری نظاہ کے لیے اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اس کے ساتھ رحمدنی کرتا ہوں اور اس کی دل آزادی سے بچتا ہوں یعنی آپ سوالات اور جمع کر کے رکھیں جی واقعہ سنا دیتا اور ہوں جی نہیں میں ایک واقعہ سنا پھر بول لیتے ہیں بالکل ایک نوجوان بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی ان کا کسی سے نکاح طے ہوا اور خود بڑے نیک تھے اچھا جن سے ہوا وہ بھی ماشاءاللہ بڑی نیک سیرت اور نیک صورت تھی اچھا رخصتی کا جیسے وقت قریب آیا نا اب قدرت کے اس لڑکی کو عورت کو دلہن کو چیچک نکل آئی چہرہ بدنما ہو گیا اب گھر والے پریشان کہ اتنا اچھا رشتہ نیک رشتہ اب یہ بدسورت ہو گئی بےچاری کیسے ہوگا اچھا تھوڑی ہی لمحوں میں, میں پتا چلا کہ وہ جو بزرگ نوجوان تھے نا ان کے بارے میں بتایا کہ یہ عجیب ہو گیا کہ یہ ان کو ان کو ایسا جیسے کوئی دکھتا نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اچھا ان کو یہ کہ چلو اب کام آتا چلو نابینا اگر ہو بھی گئے تو اب نابینا ہونے میں مطلب یہ کہ اچھا ہے نا کہ یہ نہیں نظر آئے گی تو اب نے کہا یہ رشتہ نے ختم کر دے ویسے اس بیچاری کو کون دے گا تو چلو رخصتی ہو گئی کتابوں میں لکھا ہے سلمان بھائی بیس سال تک رشتہ 20 سال تک یہ رہا بیس سال کے بعد اس سب عورت کا انتقال ہو گیا جب عورت کا انتقال ہوا وہ جو ہمارے وہ جو بزرگ تھے جن کی شادی ہوئی تھی انہوں نے مطلب انہوں نے اس طرح انداز اختیار کیا کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضور یہاں وہ انتقال ہو گیا اور آپ کو تو نظر آ رہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا تو کہا یہ کیا تھا کہا مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس عورت کو چیچک نے ہے اور اب یہ جب بھی اس کو لگتا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس کو صدمہ ہوتا افسوس ہوتا ہے سے کمتری میں آ جاتی لہٰذا میں نے اندھا ہونے کا انداز اختیار کیا اور میں نے بیس سال تک اس کو شو ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے نظر آؤ یہ بھی خمال گزری ہے نا زندگی اتنا ان ایکسپیکٹڈ ان ایکسپیکٹڈ نہیں دیکھو مثالیں ایسی ہوتی ہیں تبھی مثالی. تو مثالیں ہاں تبھی تو مثالیں مثالیں ایسی ہوتی ہیں تو اس طرح کا مطلب کہ اگر آپ اس کی دلجوئی اور اس کی غمخواری کریں گے آپ بولو گے کہ نہیں یار یہ بدلتی نہیں ہے آپ کا کردار بدلے گا آپ کی آپ کا اخلاق بدلے گا پتھر بھی پگھل جاتے ہیں جانور بھی مانوس ہو جاتا ہے تو یہ تو انسان ہی بلی کو آپ کبھی لیں بلی بالکل انجانی ہوتی ہے خالی اس کی پر کرتے رہے وہ ایسی پہلے تو اپنی پشت کو خم کرے گی اور آپ یہ کرتے رہے پھر آپ کے قدموں میں لوٹے مارے گی ہوتا ہے है ایسا بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں واقعی اگر یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں مدنی چلے ناظرین گھر میں ایسا امن ہوگا ایسا سکون ہوگا ایسی راحت ہوگی کہ بیان سےر میں یار شہروں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر کسی غیرت جوش کھائے اور شوہر غیرت نہیں ہوتا یعنی یہاں شوہر کو غیرت کا باتی ہے جب اس نے اس کی بات نہیں مانی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس کی کہاں گئی غیرت اس کا کہاں گیا جوش اسی کہاں گئی مردان گی اس کو اس کو کب غصہ آتا ہے جب اس کی بات نہیں مانی ارے جب خدا کی بات نہیں مانی تھی تب آپ کو غصہ نہ آیا تھا تب آپ کو برا نہ لگا تھا آپ کی بات نہیں تو آپ کو برا لگا تو آپ اللہ کے لیے اگریسو وہ بھی شریعت نے باؤنڈری رکھی ہے آپ کے اگریسو ہونے کی اور آپ کے وہ احساسات کو اظہار کرنے کی ایک باؤنڈری ہے وہ ورنہ نہیں وہ اخلاق کے ساتھ رہیں معلومات حاصل کریں قرآن کریم میں بالکل تربیت ہے تفسیر الجنان کا مطالعہ کریں گے تو اس کا فوائد ملیں گے یہ مضمون آپ کو مل جائے گا اور تفصیل سیرت الجین لے لیں خالباً دوسری جیل کے اندر آپ کو یہ مضمون مل جائے گا کہ اپنی عورت کی اصلاح کیسے کرنی ہے مزید جی کال آپ نے ابھی کہا کہ بیوی کو بتا دیا جاتا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں مگر شوہر کے علم میں نہیں ہوتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملہ برعکس ہے کہ آج بیوی کو بھی نہیں بتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے اور وہ اس طرح سے اس کے حقوق ادا نہیں کرتی جس طرح سے دین ہمیں بتاتا ہے یا معاشرتی طور پر بھی ہونا چاہیے تو یہ اب سے پرانی وادے لگتی ہیں دس سال پندرہ سال پرانی مگر جو ابھی ہمارا معاشرہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اندر یہ معاملہ دیکھنے میں آ نہیں رہا تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں کیونکہ خالی شوہر کو مرید الزام ٹھہرانا میرے خیال سے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ کہ شوہر جو ہے شاید آج زیادہ کیئر کرتا ہے بیوی بی کی زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے معاملات میں دیکھ بھال اور دوسری چیزیں کرتا ہے بنے پہلے کے کیونکہ اب جیسے جیسے معاشرہ ہمارا ترقی کیا ہے ویسے ویسے چیزیں جو ہے وہ آہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سافٹ کارنر جو ہے جس طرح سے تعلیم اور شعور عام ہوا ہے ایک سافٹ کارنر بڑھ گیا ہے بیوی بی کے لیے شوہروں کے دل میں بنسبت اس کے کہ جو پہلے ہم دیکھتے تھے یا سنتے تھے کہ اس طرح ظلم ہوتا تھا اس طرح چیزیں ہوتی تھی کیٹیگری میں آپ کی بات کا یکسر انکار بھی نہیں کروں گا <coughs> نہ میں یہ کہوں گا کہ عورت کو پتا ہے کہ شوہر کے کیا ہیں یہ سب کو پتا بھی نہیں ہوتا ہم انشاءاللہ شاء سلسلہ کریں گے مگر آپ جس کلچر کی بات کریں نا وہ کلچر وہ نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ شوہر نے بہت زیادہ بیوی بی کے ساتھ یہ ہمارے یہاں ماڈرنزم اور یہ جو ہے نا یہ اس میں اس نے کر دیا ہے کہ وہ بیوی بی کو آگے بے پردہ رکھتے ہیں خود تھوڑا پیچھے چلتے ہوتے ہیں ہائیڈرڈ مہ... اس میں مہ... م... मह... ہے م... م... م... اور یہ بھی یہ آ... شریعت आ... اور اخلاق کے مطابق نہیں ہے یہ انگریزوں کا لیا ہوا ایک طریقہ کار ہے جس کو لے کر چلتے ہیں اور یہ اس کو بھی مطلب بیلنس نہیں ہے یہ, یہ بھی گر گئے اپنے یا تو, تو جوتی کی نوک بنا کر رکھنا <coughs> ہے یا پھر لیڈی فسٹ کا نعرہ لگانا ہے میانا روی والی تو صورت اختیار ہی نہیں وہ تو اس کے بغیر کیسے گھر چلے گا یا تو جوتی کی نوک بنا کے رکھیں گے یا پھر ایسی بنا بنائیں گے آپ پہلے بی اور دوسرا یہ کہ ایسا کب کہا ہے کہ شوہر بالکل مطلب کہ اپنی عورتوں کے ساتھ صرف ظلمی کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے اچھے لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اپنی زوجہ سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں ان کی غمخواری ان کی خیر خواہ کرنے والے لوگ ہیں اگر بیوی بیمار بی بی ہو جائے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں زندگی بھر اس کی تیمارداری بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں اور زندگی بھر نبھاتے ہیں اٹھا کر پھینک باشا نہیں دیتے میں جانتا ہوں ایسے شوروں کو جنہوں باشا باشا باشا نے اپنی بالکل مطلب ایسا لگا کہ بیوی بی کسی کام کی نہیں رہی ہے بظاہر نہ کام نہ پکانے کی رہیے نہ گھر سنبھالنے کی رہیے صرف بستر کی رہیے اور میڈیکل ایکسپینسیز اس کے لیے ہیں مگر میں ان کو جانتا ہوں جنہوں نے بالکل نہیں چھوڑا اور علاج بھی کروا رہے ہیں اور ان کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا ایسا کرنے والے کر رہے ہیں تو ایسی بیویاں بی بی بھی ہیں جو اپنے شہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتی ہیں لیکن جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایک مثالی شوہر ایک نیس نیچر میں پیدا کرنے کی وہ ایک الگ ہے اور وہ اس کا ایک تقاضا الگ ہے کہ وہ اس تانے کو ڈر سے کہ لوگ جورو کا غلام کہیں گے بیوی کا غلام کہیں گے وہ اس کی اصل حقوق ہیں اس کو بھی پامال کرنے کے ڈر پہ ہو جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ ویو سب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے ہم جتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں رسول محتشم نبی پاک علیہ صلاۃ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کر رہے ہیں جی جی تجربات, تجربات کی روشنی میں یقیناً انڈرسوڈے کی سیرت کی روشنی میں اور ہم جو تجزیہ تو تجربات کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ فی زبانہ جو کیفیت ہے ایک بہت بڑی تعداد جو کہ اپر مڈل کلاس کی ہو یا پھر ایلیٹ کلاس کی ہو ان کے تو ذہن میں گویا یہ بسا گیا گیا یا پھر وہ کلاس کے جو الٹریٹ ہے ان ایجوکیٹڈ ہے دونوں طرح کی ترکیبوں میں کہ یہ معاملات تو ہماری نجی زندگی کے معاملات ہیں نا یہ ہمارا میٹر ہے اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے اور پھر وہ ان چیزوں کو کہ میں کسی مولانا سے اس کی تعلیم لوں گا میں کسی مولانا سے یہ بات پوچھوں گا یہ میری فیملی کا میٹر ہے میں جانوں میری بیوی جانے آپ کیوں اس معاملے میں اتنا انوالو ہوتے ہیں کیا ترقی بناتے اسلام دین کا معاملہ ہے ماشاء الد آپ بگا کر نہیں لائے آپ کا جو پرسنل میٹر تھا تو اس کو پرسنل رہنے کب دیا چار آدمی جمع کر کے نکاح کیا شد نکاح کرنے کے لیے مولانا کو بلایا تھا اور چار آدمی جمع کر دے جس میں گواہ بھی بنائے وکیل بھی بنائے خاندان رشتے دار سارے جمع ہوئے پھر لے کر آئے اب جو گھریلو زندگی ہے اس کو بھی آپ کو معاشرتی طور پر اسلامی طور پر ہی گزارنا پڑے گا آپ کی انڈیویجل لائف کا تو ہم کم، کم، کم، کلیم کر ہی رہے نا آپ کی انڈیویجل لائف کو کہ آپ کی انفرادی زندگی نہیں ہے لیکن آپ کی اسی انفرادی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے جو اسلام و دین نے تعلیم و تربیت دی ہے اس کو تو لیں گے نا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انفرادی زندگی ہے یا آپ کی انفرادی زندگی آپ کے بچوں کو افیکٹڈ کر رہی ہے آپ کا پیار اور محبت آپ کے بچوں میں پیار اور محبت لاتا ہے آپ کا نفرت اور غصہ اور لڑائی جھگڑا آپ کے بچوں میں دہشت اور خوف اور ان کے دماغوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے جب یہ سرچ آپ جو سرچنگ انجن ہے اور انٹرنیٹ ہے اس پر اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوئے نا ان کے بچے زیادہ خراب ہو گئے اور جن کے گھروں میں محبت پیار اور ادب کے ساتھ گھر چلا جائے ان کے بچے بڑے مدب اور بڑے تمیز والے بنے بچے ہی نہیں پوری نسل پر دیتا نسل پر جی بالکل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سلوات آریا کویت سے بات کر رہی ہوں نگرانی شرح کی بارگرام عرض ہے بچوں کے ابو فرمائے کہ بچے تمہارے پیچھے لگا دیے ہیں جیسے مرضی ان کی تربیت کرو کیا باپ بچوں کی ذمہ داری سے بری ہو گیا رزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سلام و رحمۃ اللہ و وبرکات بہت خوب سوال ہے باپ بچوں کی ذمہ داری سے کبھی بری نہیں ہو سکتا اس کی تو بہت اہم ذمہ داری ہے تھوڑا سا یہاں پر یہ میں ضرور سمجھ، عرض کروں گا کہ ایک سٹیج آتا ہے کہ بچہ بالکل ماں کی گود میں چمٹا ہوا ہے اور جس کو خار بچہ بھی کہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ماں سے اٹیچ ہے اور بہت زیادہ ماں ہی کی طرف اس کی توجہ ہے اور ماں ہی اس کی اتنا کیئر کرتی ہے لک آفٹر کرتی ہے تو وہاں ماں کا بڑا اہم کردار رہتا ہے مگر جیسے جیسے بچہ تھوڑا تھوڑا شعور پانا شروع کرے گا والد صاحب کو اپنی انفلوئنس بڑھانی پڑے گی اور اس کی تربیت کرنی پڑے گی اس کے کی اخلاقیات کا جائزہ لینا پڑے گا بچے کہیں مطلب کہ بدتمیز نہ ہو جائیں بد اخلاق نہ ہو جائیں اور مطلب کہ اس طرح کی ان میں چیزیں نہ ہو جائیں تو اس میں والد صاحب کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ جو ہے نا یا اوح لذین امن قوفم و حلی کم نہ وقوع ناسو اس پیغام کو تو سامنے رکھنا ہے کہ اے ایمان والو اپنی اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو ایون کے بچوں کی امی کو بھی حرام و ناجائز کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے یہاں تو آپ کی ذمہ داری آپ کو پوری کرنی پڑے گی فیملی کو آئیڈیل بنانے فیملی کو ڈیولپ کرنے فیملی کو واقعی وہ فیملی بنانے کہ جو اللہ اور رسول کے بارےگاہ میں, میں سکسیزفل ہو یہ ایکت کافی ہے خدا کی قسم کیسی پیاری یہ تو اللہ ایک اور بات بھی آئی ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ محبت کا برتاؤ کیا جائے ایسا برتاؤ کرنے سے پھر خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں یہ کیا کریں برتاؤ دیکھیں خرچہ دیکھیں جیب دیکھیں کیا کریں دیکھیں برتاؤ میں میری مراد ہرگیز یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر فرمائش و خواہش پوری کی جائے بزرگوں نے لکھا ہے کہ عورت کی ہر خواہش و فرمائش پوری نہیں کی جاتی اس کو نہ سننے کا عادی بناؤ نہیں نہیں ابھی نہیں آج نہیں اور اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے نا سننے پر لڑے نہیں الجھے نہیں کیونکہ اس نے کوئی اس کے حق تلف نہیں کیا اس کی اس نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے آپ کی اگر آج آپ کا آپ کا دل کرتا تھا کہیں باہر کھانے کے لیے جانے کا یا کسی اور کہیں جانے کا اس کا مزاج نہیں بن رہا نہیں آج رہنے دیں ٹھیک ہے آپ کی جیسی خوشی عورت کو سامنے جواب یہی دینے کہ جیسے آپ کی خوشی تو یہ نہیں ہوتا اور, اور اسی انداز پر پھر اس کی جو بھی جائز خواہشات ہیں جس سے وہ اپنے اس کو ایک فرحت محسوس ہو اس کو پورا بھی کریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تو ایسی صورت میں پھر اس کے قناعات کا درس دیں اس کو اپنی سیچویشن بتائیں کہ میری سیچویشن یہ ہے انشاءاللہ اگر آپ نے شادی سے پہلے اس بات کا خیال رکھا ہے نا کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کی نیکی کو آپ نے فوقیت دی ہوگی کہ وہ نیک ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی نیکی کا تو معلوم چل جاتا ہے نیچر کا معلوم نہیں چلتا نیکی کا تو معلوم چل جاتا ہے کہ نیک نیک ایک نیک طرف نیک ایک جیسے کہ جو سر نیکی اختیار کر چکا نا یہ بھی ایک نیچر کے علامت عزب ہے نیچر کی جو فیچر ہیں نا اصل میں ان کی معلومات کم ہوتی ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو وہ تو بہت ساری چیزیں شادی کے بعد ہی کھلتی ہیں آپ کا بھی مردوں کا نیچر بھی بعد میں گھومتا ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزید کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ मेरा नाम जैन बतारिया है मैं बाबू मदीना कराची से बात कर रही हूँ निगरानी शुरा आपकी बारह में मेरा सवाल है के आप दावत इस्लामी के निगरानी शुरा है क्या घर में भी निगरानी शूर है और अपने घर का कोई यादगार वाक्य सुनाए जिसे आप कभी नहीं भूलते वरम वक्त وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بڑے ہیں سلمان بھائی یہ سوال جو ہے اوپر سے یہ جو کال ہے ہے اصل میں اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے اندر کی باتیں اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے اندر کی باتیں باہر نہیں کرتے جو باتیں میرے گھر کی ہیں میں کیسے بتنی چاہیے بتا دو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اندر کی باتیں نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیا ہے بہت کرم کیا جی یہ سوال ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً کہہ رہی ہوئی ہوں گی ایک بیوی اپنے شوہر کو مثالی شوہر کس طرح بنا سکتی ہے رہنمائی اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر جو عمل تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اور جو عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے نا وہ لچتی رہتی ہے نہ وہ مثالی بیوی بی بن سکتی ہے نہ وہ کبھی مثالی شوہر پائے گی کیونکہ وہ مثالی بننا بھی چاہے تب بھی نہیں بن سکتا کیونکہ سامنے کیونکہ اتنی جھاڑیاں ہیں کہ وہ تھوڑا سا بھی کچھ وہ نرمی کی چادر اوڑھتا ہے تو وہ اس کی جھاڑیاں اس کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں تو عورت کو تو بالکل نرم ہونا پڑتا ہے بالکل نرم ہونا پڑتا ہے اس کے لیے سختی نہیں ہے مناسب بالکل نرم ہونا پڑتا ہے اور اگر شوہر اللہ نہ کرے سخت ہونا تو میری اپنی عقل میں یہ آتا ہے کہ اس کی نرمی کا برتاؤ ایک دن شوہر کو نرم کر دے گا اور اس دن اس کی اتنی قدر کرے گا وہ انشاءاللہ تو اتنی قدر کرے گا کہ اس نے میری کتنی بدتمیزیاں بد کے برداشت کی ہیں اس دن انشاءاللہ تعالی اس کو بڑا ملے گا یہ سمجھو کہ اس کو شاید اس کے صبر کا پھل ملے گا مدینہ یہاں مدینہ. ہمارے مدینہ. پاس ایک اور سوال ہے یہ بڑا سوال تو ہے جیسے میں کرتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ عرض یہ ہے کہ میری ترکیب ہے کہ میں آخری اشرے اعتقاف کروں گا اگر بیوی اجازت نہ دے تو کیا میں اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہوں منع منا کر ذہن بنا کر بیٹھ جانا چاہیے بلکہ میں تو تمام اسلامی بہنوں سے کروں گا کہ بٹھا دو ان اللہ یہ تھوڑا انیس بیس بھی ہوا نا تو مدینہ مدینہ کا واپس آئے گا آپ کا بھلائی اس بھی ہے کہ یہ رائے خدا میں رہے واشم واشب مول سے ریلیٹڈ میسج بھی ہیں موضوع سے ریلیٹڈ جو نہیں ہے وہ بھی ہے لیکن کرتے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حجی صاحب ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ معاشرہ پروگرام مدنی چینل کے جیسے باقی پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اور دعوت سلامی والوں کو برکتیں تا فرمائے ارض یہ کرنے جو آپ اس میں پروگرام چلاتے موضوع چلاتے ہیں کہ ایک دن پہلے اگر اناؤنس ہو جائے تو مدینہ مدینہ آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی دے اور حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ اب پتہ نہیں نا کہ آج موضوع ہمارا کل تک رہے گا کہ نہیں رہے گا اب جس طرح چل رہا ہے تو اگر آج یہ ہم پورا کر لیں گے تو کل پھر مثالی بیوی بی لے لیں گے ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر کچھ اور بھی لے لیں ہم. دینہ و دینہ. چلیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سعادت اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں آج کے ٹاپک کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مثالی شور تو بہت دور کی بات ہے شور تین وقت کی روٹی بجلی ادا, بل, بل ادا کر دیے گھر میں راشن ڈلانے کو فرض سمجھتا ہے صرف شور کو کوئی احساس نہیں کہ بیوی بی کا دل آج کیا کر رہا ہے کھانے کو کپڑے لینے یا جوتے لینے یا کہیں آج باہر جانے کو وہ بس یہی سمجھتا ہے کہ میں نے بل دے ہیں بس اب سو جو صبح, صبح ہوگی اب دوبارہ یہی روٹین تو اس بارے میں ذرا پوچھو تا کریں ڈیزاسٹر کہ دیکھیں خرچہ پانی تو یہ تو اس کی ذمہ داری ہے ہی گھر کا اخراجات پورے کرنا کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنا گھر مکان یہ تو ساری ذمہ داریاں ہیں بچوں کی امی کا بھی کرنا ہے اور بچوں کا بھی کرنا ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس کی دل جوئی اور اس کے حقوق ادا کرنا یہ بھی تو ایک بات ہے کہ اس کو وہ بھی تو کچھ کہنا چاہتی ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے اپنے احساسات کو شیئر کرنا چاہتی ہے تو آپ کے پاس اتنا تو اسپیس ہو کہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی دو باتیں سن تو لیں لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ نارملی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بےچاری جیبتوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے توموتوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے چگلوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے تو میں اسلائی بہنوں سے یہ اثر کروں گا کہ ان عادتوں سے آپ کبھی بھی گھر آباد نہیں کر سکتی جب بھی اگر کوئی ایسی ہو تو وہ بھی کچھ آپ سے اچھی باتیں سننا چاہے اگر جب دیکھو آپ شکایتیں کرتی رہیں گی جب دیکھو آپ بیماریوں کا ہی رونا روتی رہیں گی جب دیکھو آپ بچوں کا رونا روتی رہیں گی جب دیکھو آپ کھانے پینے کا رونا روتی رہیں گی تو غربت اور پریشانی کا رونا روتی رہیں گی تو وہ اتنا آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا وہ آئے گا بولے گا کہ یار ابھی دوبارہ ایک فائل کھولے گی آپ نے اتنی تو فائلیں جمع کی ہوئی ہیں تو کوئی نئی فائل بھی لائے کوئی ایسی مطلب کہ دل کو دماغ کو راحت پہنچانے والی بھی بات کریں بلکہ اچھی بیوی کے علامت حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے یہ اچھی بیوی کی علامت ہے لکھی ہے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب وہ جب شور اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دیں اس کو اتنا ہونا چاہیے آپ اس کے لیے بنے گی سمریں گی اور اس کے اس کے بھی مزاج کا خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ کرے گا البتہ چونکہ ہم بات شوہر صاحب کی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بس اللہ کی رضا کے لیے درگزر سے بھی کام لے اور اس کی دل جوئی کی طرف اپنا دھیان رکھے تو ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ واقعی وہ بیچاری جو بولنا چاہتی ہے اس کا سننے کا مزاج ہی نہیں بنتا یہ صبح جاتا ہے دفتر دوپہر کو تھکا ہارا آتا ہے واقعی آتا ہے کچھ دیر آرام کرتا ہے پھر شام کی جو اس کی مصروفیات ہے اس کی طرف نکل جاتا ہے وہ بیچاری جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر سم ٹائم اپنے قصبے شہر ملک کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو گئی وہ بھی ترستی دیتی ہے کوئی دو باتیں میرے ساتھ بیٹھ کے کر لے کوئی میری سن لے وہ بےچاری بھی کہاں جائے کس کو بولے نہیں وہ گھر میں رہے کہیں بھی نہ جائے اور شور صاحب صحیح بات کرے مگر یہ کہ اس کو اپنا ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے بھی اب اس نے بھی مطلب جیسے کہنا کہ ابھی مجھے نہانے میں اتنی دیر لگے گی تو کھانے میں اتنی دیر لگے گی دفتر جانے میں اتنی دیر لگے گی تو اس کا ذہن ہو کہ اس کے پاس بیٹھ کر بات کرنے میں بھی اتنی دیر لگے گی تو وہ اس کو اپنے شوڈن میں لے لے مدینہ, مدینہ. رات کو سونے سے پہلے یا گھر آنے کے اس کو شیڈول میں ملنے کا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ ہے اس کو پتا ہو کہ وہ بات کرنی ہے دس قسم کی باتیں ہوتی ہیں हाँ. وہ بات کرنی ہے تو وہ اس سے وہ بات کر سکے اور تسلی کے ساتھ ایک اسپیس دے کر نرمی کے ساتھ سنے اور ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ بہت اچھا آپ گھر کا ماحول بنانے میں یہ کامیاب ہو گے اور اب شادی ہو گئی بیوی بی اور گھر والوں کو ٹائم بھی دوستوں میں گھوئے ہوئے تھے میرڈ لائف اور بیچلر لائف میں فرق ہے اب وہ ایک عورت آ گئی ہے وہ, وہ اس بات کی حقدار ہے کہ اب اس کو وقت دیں تو اب یہ نہیں ہوتا کہ میں گھر میں ہی رہوں گا تو میں کیا بیوی بی کو ٹائم دیتا رہوں گا تو اس کو تانہ دیتے تو یہ تو وہ دا دوست کی شادی نہیں ہوئی ہے جو تانا دے رہا ہو وہ جو شادی ہو جائے گی نا تو وہ بھی گود بائی ڈاٹا کر کے گا وہ بھی نظر نہیں آئے گا تو ویسے بھی مطلب کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اپنی گیدرنگ جو ہے نا معاشرے کے سلجھے ہوئے اور میچیورڈ لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھک پٹک رکھیں یہ اس طرح کے جو کھلنڈرے ٹائپ کے اور وہ آزاد مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دوستیاں نہیں رکھیں جو فیملی کو سمجھتے ہوں اپنی اسلامی اپنی معاشرتی اور اپنی فیملی زندگی کی جو قدر جانتے ہوں نا ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے ہے وہ آپ کے لیے دوست آپ کے لیے ماڈل بنیں گے ورنہ وہ جس طرح جو آپ کے گھر سے آپ کی بیوی سے آپ کے بچوں سے آپ کے فیملی سے ایون کہ آپ کی بہت ساری خوشیوں سے جو آپ کو دور کرتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے وہ تو بس ایسے ہی مطلب ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں جو وقت شاید گزر جائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ میرے سے بہت بڑی بھول ہو گئی بھول ہو گئی کور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت مدنی چینل پر میں آپ کا یہ پروگرام مثالی معاشرہ دیکھ رہا ہوں آج کا آپ کا ٹاپک شوہر پر ہے شوہر کا معاشرے میں ایک اچھا اور عمدہ کردار ہوتا ہے لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی ہوتے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یا تو گھر سے علیدگی اختیار کرنی پڑتی ہے یہاں نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے تو آیا دین اور اسلام شوہر کو کیا تربیت دیتا ہے کیا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو خراب ہونے سے بچائے اور ایک خوشگوار زندگی گزارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے ایسے حالات میں اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے سب سے پہلی بات اسے ٹھنڈا رہنا پڑے گا برد باری کا اظہار کرنا مظاہرہ کرنا پڑے گا اگر وہ غصے میں آ گیا اور ڈس بیلنس ہو گیا تو خود بھی گرے گا اور اپنے گھر کو بھی گرائے گا اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ رکھے سوچے سمجھے اور سب کے حقوق کو پہلے وہ جانے پہچانے اور پھر سب کے ساتھ وہ وقتاً وقتاً ان کی ذہن سازی کرے دیکھیے بعد اوقات واقعی معاملہ الجھ جاتا ہے وہ نہیں وہ مانجا کیا بولتا میں مانجے کو وہ جس سے وہ گڈیاں اڑاتے ہیں مانجا اس میں گچ ہو جاتی ہے واپس دے دے میں گتم گتا ہو گئی ہوتی ہیں اس کو کھولنے کے لیے بڑی نظر اور بڑی سمجھداری کے ساتھ کھولنا پڑتا ہے تھوڑا سا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی اور گٹھان تو بن جائے گی لیکن پھر وہ چیز کچی رہ جاتی ہے تو اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے تاکہ گیبتوں میں تومتوں میں کسی کے عیب ظاہر نہ ہو جائے کسی سمددار سلجے ہوئے اور اگر مفتی اور عالم مل جائے اس سے مشاورت کی جائے اور مشاورت میں بھی جو گفتگو ہو وہ شرعی تقاضے پورے کرتی ہوئی ہو تاکہ وہ ایک آپ کا رہنما بنے گا جو آپ کو لائن آف ڈائریکشن بتائے گا کہ اب یوں کرے یوں کرے یوں کریں تو ان شاء اللہ امید آپ اپنی گھر گرہستی کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے بس میں یہی ارض کروں گا گھر ٹوٹنے مت دینا بہت ساری باقی ہیں تو یہ موضوع کنٹینیو ہونا چاہیے موضوع کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آپ بھی ذہن بنائیں اب ابھی بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے کالوں کو ہم لیں گے دعوت اسلامک عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے آئیے چلتے ہیں عشاء کی اذان بھی سنتے ہیں اور ہم سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں